صلی اللہ علیہ وسلم عظیم القدر دعا یہ واد کا نام ہے جو آج سے پکڑ سناؤں کا ان اللہ تھا یہ دیوالہ رحمت اللہ علیہ رحمت انبال، کا مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی میں سن 1999 بروز جمعہ کا بات ہے انیس سو جمعہ آٹھ کا مدان المبارک چودہ سو بیس آٹھ کا مدعہ سوز مرد ہمیشہ کی طرح حضرت والا سیدی حضرت سیدی شرجمی میسال سہمت اللہ جس میں جمیل فرمایا ہے محبوبی مرشدی و مولائی عالف بلا شیخ العرب العظم مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نوار اللہ نو مقدر یا نیم با حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعا آٹھ رمضان المبارک چودہ سو بیس مطابق سترہ دسمبر انیس سو ننانوے بروز جمع المبارک خاندان دادی شفیہ بشنت پار کراچی کی مسجد اشرف میں ہوا جس کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل مزکر اور آنکھیں اشپار ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا رس قلب و جان میں گل جاتا ہے جب حضرت رحمت العلیہ کے الفاظ میں یہ اثر ہے تو آپ کے قلب و جان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا اس کا ہم تو سب بھی نہیں کر سکتے جس قلب کی آنکھوں نے دل فون یہ لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی جس قلب کی آہوں نے دل پھونک یہ لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی حضرت والا کی شان میں کچھ لکھنا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے حضرت کے نور نسبت سے سارا عالم منور ہے مسلمان کیا یورپ اور امریکہ کے غیر مسلم بھی حضرت والا کا نام نامی جانتے ہیں خانہ خام کیا, کی؟ کیا کہیں۔ پیش نظر عالمانہ اور نہایت عاشقانہ تشریف فرمائی ہے اس کو پڑھ کر حدیث پاک کے عاشقانہ معنی کا باغ کھلتا ہے کہ دعا کو تو ہم اکثر پڑھتے تھے لیکن حدیث پاک کے اندر عشک کے شہد کا جو سمندر بھرا ہوا ہے وہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی تشریح سے پہلے ظاہر نہ ہوا تھا ڈرے رازے شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بھولتی ہے حیرت ہے نہ ہوئے حیرت اس زبان سے بیاں کرتی ہے جو ہا ہو ہو وہاں سے جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی ہو پا سکتے نہیں کرتے نہانی لغت تعبیر کرتی ہے معانی محبت دل کی کہتی ہے کہاں مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی سے <سلام> یہ دس بھرے شال بھی حضرت والا رحمۃ الراج کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس بار کو اور حضرت والا کے جملہ نواحد اور تعلیمات کو شرط قبول ادا کرنا اور قیامت کا صدقۂ جالیہ بنائیں اور حضرت کے سب سے میں حقل کی مؤفرت کا ذریعہ بنائے پیپر جسے حضرت نے نام لکھا ہے غلام حضرت والا رحمت اللہ علیہ سید رشرت جنگین میر اور خاد میں خاد اور خلیفہ مجاز حضرت والا رحمت اللہ علیہ بیسرا مدان المکارت چودہ سو پینتیس کے جی مطابق انیس جولائی سن دو ہزار چودہ یہ عرض مرتب جو ہے حضرت کے حضرت نے اپنے آخری الزام میں ان کو تحریر کروایا سن دو ہزار چودہ عزب کا ویسال کون سا سمجھا ہوا؟ دو مئی دو ہزار دو ہزار پندرہ اپنے رسال سے تقریباً ایک سال رہیم الع الہ آباد کے گمرک شاید جناب کامل چاہیے مدد ہو جی اور حضرت حنیس الہ آبادی مدد ہو شفیہ گلش نیپال میں تشریف لائے اور حضرت آبت کی فرمائش پر دونوں حضرات نے اپنا کلام سنایا جس کی حضرت والد نے تشریف بھی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت اور ناز شریف کا اکرام حضرت والد نے ارشاد فرمایا آج ہماری خانقاہ الہ آباد کے بگیر شاعر جناب کام شاعری صاحب آئے ہیں یہ ہمیں نازی اشعار سنائیں گے میں بیچ بیچ میں ان کی تشریح کر دوں گا تو ان کو میں نے اوپر بٹھایا ہوا ہے نواز شریف پڑھنے والے کو اپنے سے اوپر کر رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مضمون ہے اس لیے میں اپنی سطح سے ان کی سطح کو بلند کر رہا ہوں اور پانی نیچے ہی کی سطح کی طرف آتا ہے نواز شریف کا آب فیل نیچی سطح کو سیراب کرے گا اس کے بعد چاہیل چناب کامل چاہیے صاحب نے اتنا کرام شروع کیا یہ ناتیہ شار ہیں انہیں کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آشان. مدینے کی زمین شیر بری ماد مدینے کی زمین شیر بری مادو مدینے کی زمیا دری معلوم ہوتی ہے کجلی گار ات المی ہوتی ہے کجلی گار ات المی معلوم ہوتی ہے مدینے کی زمیا دری لوگ ہوتی ہے مدینے کی رن عرشے پرانی معلوم ہوتی ہے کجلی گائے وقل عالمی معلوم ہوتی ہے کجلی گاہے وقل عالمی معلوم ہوتی ہے سہ جو بندرو ہے ہوتی ہے سہ جو بند میں رو ہے بومی ہوتی ہے تو رنگی شاندے معلوم ہوتی ہے رنگی شام گل میں اندڑی معلوم ہوتی ہے سڑ جو پر نئے رو ہے معلوم ہوتی ہے سڑ جو پرندہ میں رو ہے موبی معلوم ہوتی ہے تو رنگی شام میں معلوم ماشاء ما اللہ کامل صاحب نے مدینہ منورہ کی صبح شام کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے صبح, صبح سنور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی تجلی ہے اور شام آپ کے دل سے مبارک کی آ گیا چلو ایک منٹ میں انتباہ کو کریں انتباہ دیں زیادہ کر رہے کیا شاہ رہے ماشاء اللہ کامل صاحب نے مدینہ منورہ کے صبح شام کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے की تجلی ہے اور شام آپ کے مبارک کی سیاہی بہت بہترین شہر ہے آپ کابل صاحب سے ہر ایک شہر پر ہاں کی کیوں نہ میری ہر ایک پر یہاں کی جان ہو میری دو عالم سے کہیں جادی مالو ہوتی ہے ٹوالم سے کہیں جادہ مالو ہوتی پڑھ لیتے ہمارے کام سے مدینے کی زمین شری معلوم ہوتی ہیں مدین کی زمین شری معلوم ہوتی ہیں کجلی گائے وبل معلوم ہوتی ہیں تجلی شہر جو پندرہ روئے ہے بھی معلوم ہوتی ہے شہر جو پندرہ رو ہے موبی معلوم ہوتی ہے ترنگی شام ضلعے امبری معلوم ہوتی ہے ترنگی امبری معلوم شہد نے فرمایا ماشاء ما اللہ کا نصاب میں مدینہ منورہ کے صبح و شام کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ صبح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی تدلی ہے اور شام آپ کے دل سے مبارک کی سیاحی ہے بہت بہترین چین ہے ہر کشن پر کی کیوں نہ قربان جان ہو میری ہر کشن پر یاگی کیوں نہ پوروا جان ہو میری دوالم سے کہیں یادہ حسی معلوم ہوتی ہے ٹوالم سے کئی جادہ حسی معلوم ہر کش پر کیوں نہ جان ہو تیری؟ دو عالم سے کہیں جی مال ہوتی ہے مجسم جدے جو سا ہے گا زمین اور مجسم سے جو واب سے فضیلت میں زیادہ وہ کئی معلوم ہوتی ہے فصیلت میری یادیں معلوم ہوتی ہے زمینور مجزم سے جو واب سے فضیلت میری یاداں کئی معلوم ہوتی ہے فضیلت میری یاداں وہ کئی پالوم ہوتی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے بالکل تمہارے یعنی اس کا مطلب یہ ہے مدین شریف کی زمین کے جتنے ٹکڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک رکھا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہے اور کعبہ ہی سے نہیں عرش اعظم سے افضل ہے کیونکہ بعد از خدا بزرگ حصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لہذا مدین شریف جب حاضری ہو تو یہ مراحدہ کرو کہ آج ہم اس زمین پر ہیں اور اس زمین کے متصل اور قریب ہیں جو کابر شریف اور عرش آدم سے افضل نہیں مدی پاک کی زمین کے جس ٹکڑے پر آپ کا جسد اثر رکھا ہوا ہے کائنات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے لہذا وہاں حاضری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن وہاں قدرے لے کر مت جاؤ سنت پر عمل کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا نور اور نور نبوت آپ کو خود اپنے قلب میں محسوس ہوگا کہ اتباع سنت کی برکت سے میرے قلب میں نور نبوت آ اور جو سنت کے خلاف چلے گا تو سمجھ لو کہ جو پیغمبر کے خلاف چلتا ہے تو وہ سنت نبوی کو چھوڑنے کی وجہ سے رائے شیطانی اختیار کرنے کی وجہ سے ظلمات شیطانیہ کی زیوں میں آ جاتا ہے اور اس کے دل میں اندھیرے آ جاتے ہیں اس لیے ایک ایک سنت پر جان دینے کی کوشش کرو اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی قیمت آ جائے کیونکہ آپ سے بہتر آپ سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے ارے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ آپ سے بہتر کوئی مخلوق نہیں آپ کی سنت سے بہتر کسی کی سنت نہیں ہے آپ کی سنت سے بڑھ کسی کی سنت نہیں ہے سارے عالم میں آپ کے چلن کے مقابلے میں کسی کا چلن نہیں ہے لہٰذا اس چلن پر جو چل پڑے گا بس اس کا کام بن جائے گا وہ ادا بولتے تر پل پہ سروارے نیو ادام ناز ہو تیر مجھے تبدیل پر آگے موبی معلوم ہوتی ہیں مجھے تبصیر پر آدے معلوم ہوتی ہیں وہ پل پہ سروارے نی وہ ادام ناز ہو تیر مجھے تفصیل پر آدے معلوم ہوتی ہے مجھے تفصیل پر آدے موبی ہوتی ہے چائے بھتی ہے نور کی ادنا تب سنتے اٹھتی ہیں نور کی ادنا تم سے کوئی کما دے رے نب کی ماں ہوتی ہے کوئی نور کی حا کرم سے کوئی ایک چما دے رے لب نہ ہوتی ہے کوئی ایک چما دے رے لو نی ہوتی ہے رضی اللہ چالانا پر مانتی ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تھے تو روشنی ہو جاتی تھی دیکھو سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسلام کی عظمت رسالت کی عظمت کی اپنی تعریف والے اشعار آپ ایک صحابی حضرت حسان جن طلّہ تعالیٰ سے سنا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر اشعار سننا بھی سنت تھے سید بالحبیار ہے وہ ظالم محروم میں دعق سنت ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ شاعری ہے یہ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کی روح ہے بلکہ نفی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت حسان ولی اللہ تعالیٰ نو سے اپنی تعریف کے اشعار سنتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ علیہ السلام کے ذریعے اس صحابی کے دل میں اشعار کے مضامین عرقہ فرمایا اور دوسرے صحابہ بھی وہ اعشع سنتے تھے سنات شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کے اعشع سننا یہ سنت نبی بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے سونات سننے والے اس وقت دو سنتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سنت صحابہ بھی اور سنانے والا بھی دونوں مزے لوٹ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے کان کہیں رکھ کر نہیں آیا ہے کان اس کے ساتھ فٹ ہے لہٰذا سن بھی رہا ہے سبحان اللہ دیکھو کیا مزہ آیا اس وقت کہ سنانے والا بھی دونوں مزے لے رہا ہے سنت پیغمبر یعنی اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور سنت صحابی کی سنت صحابی کی طرح سنا بھی رہا ہے اور میں بیچ بیچ میں تھوڑی سی اردو نثر پیش کرتا ہوں تاکہ اشار کی وجہ سے جن کی روح بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہو تو میں کھینچ کر نارمل کر دوں بنائیے تھے حالانکہ ہر کی تصویر سے ہر کا مزہ پڑ گیا پڑھیے کامل صاحب تجلی دور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن تجلی دور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن تجلی جس کو کہتے ہیں نہیں کجلی جس کو کہتے ہیں یعنی مارو ہوتی ہے تجلی پور کی حق ہے میرا ہی کجلی جس کو کہتے ہیں یعنی مالو ہوتی ہے نیپ کروا میرے یہاں پر چالک کے ساتھ پرو یہاں بل میرے سالک کے بکیوئے سات بر میں آس معلوم ہوتی ہے بکیوے سات بد میں آس معلوم ہوتی ہے سات پرویں میری طاقت کے میرے پاس پرو یہاں بز میری طاقت کے پتی میں پاس بز میں آج پری مالو ہوتی ہیں پتی میں پاس بز میں بری ہو کےبت ہو نظر اس پر نہیں میری وہ ہو کے قربت ہو نظر اس پر نہیں میری محبت آپ کی دل کے ہے محبت آپ کی دل کے پری معلوم ہوتی ہے دوری ہو کےبت ہو نہ اس پر ہو کے غربت ہو اس پر میری محبت آپ کی دل کے پری معلوم ہوتی ہے محبت آپ کی دل کے پری محمد آپ کی جس کے ہو دل میں چانگل کا بل محبت آپ کی جس کے ہو دل میں چانگل کامل یہ دنیا ہی یوں پل بہی مانوی ہے یہ دنیا ہی یوں دے بہی مانو محبت راتوں کی محبت راتوں کی جس کے ہو دل میں چانگل کام ہے محبت راتوں کی جس کے ہو دل میں چانگل یہ دنیا ہی ہوتے پھل دے بڑی ہوتی ہے یہ دنیا ہی ہوتے فلتے بڑی مانو شاعر سنوا رہے ہیں ابھی آپ نے کامر صاحب کے نام دیا اشعار سنے اب الہ آبادی سے انیس الہ آبادی صاحب کی تشریف لائے ہیں وہ بھی آپ کو اپنے اشعار سنائیں گے آئیے انیس صاحب اپنے پرندے والے دفتر اشعار سنائیے خدا سے طاقت پرواز مانگیے بعض پرندے ہیں جن کے پر نہیں ہیں وہ طاقت پرواز مانگے بعض پرندوں کو پر اکھاڑنے کی بھی عادت ہے تو اس کے لیے دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پر اور بازو اکھاڑنے سے محفوظ یعنی مراد یہ کہ بعض لوگ اللہ کی طرح بڑھنا چاہتے ہیں لیکن شیطان اور لفظ آڑے آ جاتے ہیں ان کے دھوکے میں آ کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں گویا اپنے پرواز کے پر اخاڑ دیتے ہیں کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے شاہ جناب لاوادی صاحب نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا <much> ہوں کیونکہ وہ شریف کے پڑھے نہ اب وہی طرز گھوم رہی ہے شہر ایسے ہی ہوا حضرت بہترین میں حضرت میم آپ سے جلدی پڑھا تھا شہر سے نظر سارے گنام پہ ہوں شرمندہ میں سارے گناہوں پہ ہوں شرمندہ جو نارے نام نیے وہ پرندہ جو نا پرندہ ری طاقت سرواد کرتا مجھ کو ارانی طاقت فروغ کرتا مجھ کو ابھی حیات ہے تاقی ابھی میں رندہ ابھی حیات ہے تاکہ ابھی میں رندہ میں تمہیں سارے گ نام بیوں شردہ ہوں میں شرمندہ ہوں جوڑنا پائے پائے کے میں وہ پرندہ ہوں طاقت پرواد کر متا مجھ کو علامہ طاقت ہے باپی ابھی میں زندہ ابھی حیات ہے باپی ابھی میں رندہ ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ابھی بھی الہ آبادی کے نور والوں سے نور ملتا ہے نور والوں سے मिलता ملتا ہے پلو کو ایک سورور ملتا ہے الموسا تو چاہیے تیرے لے الموسا تو چاہیے چل لے سب کہیں جا کے تور ملتا ہے سب کہیں جا کے تور ملتا ہے الموسا تو چاہیے تھے لے کہیں جا کے ہے کہیں جا کے دور ملتا ہے جو بھی گردار میں نہ ہو بایو جو بھی گرداروں میں نہ ہو بایو اس کو ساحل رور ملتا ہے اس کو ملتا ہے میرے گھر کی بنا تلاشی کیا میرے گھر کی بلا تلاشی کا شیچاء دل بھی دور ملتا ہے شیچا ہے دل بھی چور ملتا ہے میرے گھر کی بلا تلاشی کیا میرے گھر کی دل بھی دور ملتا ہے چائے دل بھی جو ملتا ہے اہل دنیا کی سو برطو میں دنیا کی سوبر تو میں صرف حجب بول ملتا ہے ملتا ہے اہل دنیا کی صحبتوں میں اہلِ دنیا کی صحبتوں میں اہلِ دنیا کی سونوں بتوں میں صرف روز گرو ملتا ہے صرف روز گرو ملتا ہے نور والوں سے نور ملتا ہے قلب کو ایک غرور ملتا ہے اللہ تعالی اللہ سبحانہ سبحال کے بہت سے احسانات ہیں یہ فضل عظیم ہے کہ بغیر بلائے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو اس خانقاہ میں بھیج دیتا ہے ان حضرات کا اخلاص و محبت ہے کہ کسی نے دعوت نہیں دی نہ کرایہ دیا یہ محبت کی وجہ سے خوبی آئے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مفت کی بلا دیتا ہے اور جب نہیں چاہتا تو پیسے لیے پھرتے رہتے ہیں مگر ان کو کوئی نئے قدائی نظر نہیں آتا ان کو ہر نئے دے یعنی خانقاہوں سے بدقوانی کی بیماری میں مبت کر دیا جاتا ہے اور وہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا انسان اور الشکر اللہ, اللہ تعالیٰ ہم آپ کی جملہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور مزید نعمتوں کی درخواست کرتے ہیں اس کے بعد حضرت والا نے بیان شروع فرمایا کہ رجل منٹ ہو گئے اچھا ہم لوگوں کو جانا بھی ہے جانا ہے اچھا چلو وہی دس منٹ کو اور پڑھ لیتے ہیں پھر آتے پھر کہاں ملیں گے معلوم نہیں زندگی کا بھولا ہوا ہمارا آ جائے معلوم نہیں اگر فرماتے دیں گے غنی مت جان لو مل بیٹھنے کو یادہ یہ وقت نہیں کے پھر کب موقع ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا مبارک ہر رات مبارک مبارک مولانا رونی فرماتے ہیں ہر شب قدر ہر شخص شب قدر گر قدر دیتا ہے اگر قدر کرو تو ہر مسلمان کی ہر شب شب قدر سے بھی اعلیٰ ہو سکتی ہے اتنے اعلیٰ اس کی عبادت جتنا اعلیٰ اس کا تعلق مالدہ ہے اس کی شب کیا اور روز کیا وہ سب اعلیٰ ترین ہو سکتے اگر ہم قدر کریں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کی قدر نصیب ہے تو چلو دس منٹ تو کم سے کم اور سن لوگ اس کے بعد دلال نے بیان شروع فرمایا کر پایا الحمد علی وقفہ اور سلام اما بعد وقال رسول اللہ, صلی اللہ تعالی ویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی ایک جھلک شادی کے عصفت ناز شریف کی وجہ سے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر کا سمندر موجزہ ہے اس سے ایک ذرا سی جھلک ملی ہے کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رہی ہوگی کیونکہ اللہ صح شاہوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے رتبے کا کوئی نہیں ہے نہ جبریل نہ مکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل نہ کوئی نبی یہاں تک کے عرش و بھی نہیں تو کیوں نہ مدینہ پاک جانے کو دل دلچاہے اور پھر مدین پاک کے مزے اور مستی میں کیوں نہ آدمی مزدور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں سے کیوں نہ وہ مزتب اور اشبار ہو تو اس وقت چاہا کہ میں بخاری شریف کا ایک فرمان ایک حدیث پاک چودہ سو برس پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عالم کونوں مقام نشر ہوئی تھی اور سب سے پہلے صحابہ کے کان تھے جنہوں نے اس حدیث کو سنا اور لدیک کہا جب بڑی شخصیت سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ بات بھی بڑی ہوتی ہے تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے के کے لیے مزور رحمت کے لیے रवाई روائی اور انسانیت کی بقا اور استحکامت حل تفوا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مضموم کی دعا سکھا دی اور رمضان المبارک کی में यही میں یہی دعا مانگنے کا حکم دیا رضی رضا انہا نے عرض کیا کہ جب ہم شبِ قدر کی طاق راتیں پائیں تو کیا مانگے ان کو ذرا اٹھاتے ہو گئی ان کی عادت ہے یہ کیا دعا مانگے آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو تو شبِ قدر کی رات کتنی قابل قدر ہوتی ہے اور شبِ قدر میں جس دعا کی تعلیم نہایت عظیم القدر نے عطا فرمائی ہو تو وہ دعا کس قدر قابل قدر ہوگی دیکھو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں ہم بھی مانتے رہے یہ دعا لیکن یہ حضرت نے کتنی اہمیت ہے بیان فرمای فرمایا کہ شبِ قدر کی رات کتنی قابل قدر ہوتی ہے اور شبِ قدر میں جس دعا کی تعلیم نہایت عظیم و قدر میں عطا فرمائی ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دعا کس قدر قابل قدر ہوگی کہ عظیم و کی جانب سے سب قدر میں مانگنے کے لیے عظیم القدر دعا ہے لیکن اس دعا سے پہلے کوئی اور عرض کروں گا جیسے کوزیز ڈش کھلانے سے پہلے کوئی ایسی چیز کھلائی پلائی جاتی ہے جس سے میزے میں اشتہا اور بھوک بڑھ جائے لہذا اس دوار سے پہلے تھوڑا سا حضرت جلال الدین عارف رومی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں جن کے فیص سے اختر نے مصنوعی مولانا روم کی شرح معارے سے مطنوی لکھی جو سارے عالم میں غلغلہ مچائے ہوئے ہیں اور کئی زبانوں میں شائع ہو رہی ہے گجراتی میں انڈیا سے انگریزی میں ساؤتھ افریقہ اور برطانیہ سے اور یہاں سے بھی شائع کر دی گئی ہے اب تو اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کا اللہ اپنے کرم سے مجھے مولانا جلال الدین رومی کی خانقاہ کی زیارت بھی نصیب فرمائی اور اس جنگل کی زیارت بھی نصیب فرمائی جس میں مولانا رومی کے پچاس ہزار اشعار دیوان شمس تبریز کے اور ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار مولانا روم کی مذہبی کے ہوئے اس جنگل میں بھی میں نے حاضری کی کیونکہ میں آہو وباں کا متلاشی ہوں آہو و کا عاشق ہوں خود بھی اور اپنے احباب اور اپنے اولاد سے بھی میں آہو وغا کا متمنی ہوں اور خدا کی راہ میں آہو و حما اور اشبار آنکھیں اور قلب مستر مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ میں وہاں اکیلا نہیں گیا میرے ساتھ عاشقوں کی ایک جماعت تھی جس میں بتیس آدمی تھے ان نے افریقہ کے بڑے بڑے علماء شیخ الحدیف مولانا ہارون صاحب محتمین دارالزاد بال مولانا حمید صاحب مولانا حسین فیاض صاحب اور لندن کے بہت بڑے عالم مولانا صوفی صاحب جو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ صاحب کے مزاج بیج بھی ہیں اور علماء کے استاد بھی ہیں انہوں نے چار سال تک کے شور میں صحاب کی حدیث پڑھائی ہیں. برطانیہ سے ایک میمن خانہ لایا تھا ہم تھے تو پورنیہ میں مگر کھانا کھاتے تھے برطانیہ کا اور برطانیہ کے منتخب علماء جن کو میں ولی اللہ سمجھتا ہوں اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے سب مل کر بتیس آدمی تھے اور استنبول سے پورنیہ تک دس گھنٹے میں سفر ہوا اور پورے راستے میں مثنوی شریف پڑھاتا گیا مثی مولانا روم کا ترجمہ اور ان کے عرق کی داستان سناتا گیا اور پورنیہ جب ایک نیل رہ گیا تو در سے چھوڑ مطلب مولانا رومی کی دارتان عشق سنانے لگا مولانا رومی کی آب و خبا اور اللہ پر خدا کا کاری اور وفاداری اور اللہ تعالی سے عشق داری اور اللہ تعالی سے یاری کے جتنے مضامین تھے وہ میں نے سنا تھی اور پھر پونیا پہنچ کر مولانا کے مزار پر حاضری ہوئی اور ان کے خلیفہ حسام الدین کی قبر پر سام الدین کی قبر ان سے پہلے آتی ہے تو ان کی قبر پر میں نے وہ شعر سنائے جس میں مولانا رومی نے مولانا حسام الدین کا نام لیا تھا اے حسام الدین میرے مراض ہوئے اے مکان اور خلیفہ حسام الدین تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو مطلبی کہنے کے لیے میرے دل میں زبردست طوفان اور سیلاب آ خوب جوڑ اٹھ رہا ہے لہذا تعاون قلم لے کر تیار ہو جاؤ حضرت نے فرمایا تھا کہ مری ہوتا ہے اس کی طلب کے اور اس کے نیک کمان کے مطابق اللہ تعالیٰ شیخ کو غلوم سے نواز دے اور بعض ایسے مری حد شاہ جیسے ہمارے حضرت سید میر صاحب رحمۃ اللہ رہے تھے تو حضرت والا کا ان کا اسی طرح کا معاملہ تھا اور بہت سے مضامین حضرت والا کے ایسے جیسے خزائیں مارا ہو تو محبت ہے دو جلدیں ہیں پوری کی پوری کتابوں میں عجیب و غریب قسم کے مضامین الزامی مضامین اور صرف اس کے ناقل اور تحریر کرنے والے اور ضبط کرنے والے حضرت میر صاحب احمد اللہ علیہ کرتے تھے اور حضرت حضر میر صاحب مرثاحمد اللہ علیہ کے لیے معرف مستری میں اپنا کلام بھی ان کی شان میں لکھا ہے وہ بھی پڑھ کر سنایا بھی جا چکا ہے انشاءاللہ اللہ کے لیے ضروری پڑیں اے میرے مریب اور خلیفہ خستا الدین تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو مصنوعی کہنے کے لیے میرے دل میں زبردست طوفان اور سیلاب آ رہا ہے خوب جو اٹھ رہا ہے لہذا کاغذ قلم لے کر تیار،, تیار ہو جاؤ آ اور فرمایا کے قد کرد تن ہی گل پا رہا بکوش آنند و خوشی دے تو رہا. میرے پیار کی وجہ سے تمہارے کچھ آتی بھی ہو گئے ہیں یہ مٹی کے ٹھیلے ہیں یہ نالج میری تعریف سے اور تمہاری محبت جو میرے دل میں ہے اس سے حسد کر رہے ہیں اور اپنے حسد کی مٹی سے تیری نسبت کے آفتاب کو چھپانا چاہتے ہیں شیخ کہہ رہا ہے کہ تم آفتاب ہو یہ درجہ بھی اللہ کسی مرید کو دیتا ہے تو مولانا ڈوبی نے فرمایا کہ تم آفتاب ہو لیکن تمہارے خاترین کے دل مٹی کے ٹھیلے ہیں ان میں روحانیت نہیں ہے یہ تمہارے آفتاب نسبت ماللہ کو چھپانا چاہتے ہیں مذہب و حفظ پر زندہ نیا گویا مندر مجمعے روحانیاں یہ نفس کے غلام نفس کے قیدی ہیں ان پر تمہاری تاریخ گرا اور باعث تعصب ہے باعث افسوس ہے یہ افسوس کر رہے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی گستا الدین کو اتنا کیوں چاہتے ہیں ان کی زندگی اللہ والی نہیں ہے اسی لیے یہ حسب سے جل کے خاک ہو رہے ہیں اے گسطام الدین جب میں تمہاری تعریف کرتا ہوں تو یہ افسوس کرتے ہیں کہ شہر اس کو کیوں چاہتا ہے ان ظالموں سے میں تعلق تک کروں گا اور ایسے روحانی مجمع کو تلاش کروں گا جو اللہ والے ہوں وہاں تیری تعریف کروں گا اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اور ان کے غلاموں کو مجمع روحانیاں بھی ادا کرتا ہے میرے شہر و منشید مولانا شاہ برا صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر اکتر سے عمر مسلم کو خوش نفا نہ ہوتا تو یہ مجمع یہاں کیوں آتا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس کو روحانیت عطا کرتا ہے اسے مجمع روحانیہ بھی دینا جانتا ہے جو اللہ کسی کو اپنا درج دل عطا کرتا ہے جو اللہ زبان ترجمان درج دل عطا کرنے پر قادر ہے وہ اس کو ایسے کان بھی دینے پر قادر ہے جو اس کی زبان ترجمان درد دل, دل کو محبت سے سنیں گے اور اپنے جینوں میں رکھیں گے اور پھر آگے اس کے مریگین اس کے شاگرد اس کے گلفا اس درد محبت کے نشر کے لیے بائیں سے ہوں ایک ایک لفظی ہے مگر سر سے گزر رہا ہوگا آپ دوبارہ سن, سن سناتا ہوں حضرت شاہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اور ان کے غلاموں کو مجمع روحانیہ بھی عطا کرتا ہے میرے شہر و مرشد مولانا شاہ ابرالکات نے فرمایا تھا کہ اگر اختر سے امت مسلمہ کو کچھ نفع نہ ہوتا تو یہ مجمع یہاں کیوں آتا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس کو روحانی عطا کرتا ہے اسے مجمع روحانیاں بھی دینا چاہتا ہے جو اللہ, جو اللہ کسی کو اپنا درج دل عطا کرتا ہے جو اللہ زبان ترجمان درج دل عطا کرنے پر قادر ہے اور کو ایسے کان بھی دینے پر قادر ہے ابھی چل رہے ہیں جو اللہ زبان ترجمان درد دل عطا کرنے پر قادر ہے وہ اس کو ایسے کام بھی دینے پر قادر ہے جو اس کی زبان دل کو محبت سے سنیں گے اور اپنے سینوں میں رکھیں گے اور پھر آگے اس کے مریدین اس کے شاگرد اس کے گلفا اس درد محبت کے نشر کے لیے باعث نشریات درد دل ہوں گے کار دل ملک افشانی اماں عاشقہ مصلحت راہمت برتاؤ چیز یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کیونکہ یہ محبت کی خوشبو کا معجزہ ہے کہ وہ کسی کو روحانی طور پر یتیم اور بےکش نہیں رکھتا وہ غیر سے انتظام کرتا ہے تو بخاری شریف کے حدیث کی دعا کی شرح سے پہلے میں ایک تفہیم پیش کرتا ہوں کہ کچھ کیڑے انگور کھانے کے لیے انگور کے طرف پر چڑھ رہے ہیں مگر کچھ کیڑوں کا اپنی حماقت اور طبیعت کے ذوق ناقدری کی وجہ سے انگور تک پہنچنے کا ارادہ نہایت اور اور کمزور پڑ گیا اور وہ پتوں پر بیٹھ کر پتے چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی حالانکہ عقل مند کیڑے روزانہ کہتے رہے کہ ان پتوں سے نظر انداز ہو کر دست بردار ہو کر انگور کی طرف چلو اور ترقی من ادنا نیل اعلیٰ کرو یعنی کمتر شے کو چھوڑ کر اعلیٰ شے کی طرف چلو اسی طرح بعض لوگ روزانہ ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے ہم اللہ والے ہو جائیں گے کل سے گناہ چھوڑ دیں گے کل سے تمام بد نظری سے توبہ کر لیں گے اور جس کے ہیں انہی کے بن جائیں گے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں لیکن ان کے اس کلے میں جان نہیں ہے کیونکہ ان ظالموں کا ارادہ مراد آباد یعنی منزل مراد تک پہنچنے کا نہیں ہے لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اے میرے دوستوں میرے احباب میری ضروریات دنیا کے ان پتوں پر اپنی زندگی کو ضائع کر کے قبرستان بناؤ پتوں کو نظر انداز کرو اور انگور پر پہنچنے کی راہ میں جتنے بھی پتے آئیں بقدر ضرورت بقائے حیات کے لیے تم ان کو کھاتے چلے جاؤ کیونکہ ابھی انگور تمہیں نصیب نہیں ہے لیکن انگول کی طرف اٹھنے والا ہر قدم انشاءاللہ ان شاء اللہ باعث قلبیہ روحانیہ ہوگا کیونکہ پھر دل میں انگور کی طرف سے آواز آئے گی کہ گھبراہ مت اب تم ہمارے قریب آ رہے ہو تم کو انشاءاللہ وہ وہ لذت ملے گی کہ تم نے پتوں کے اندر جو زندگی گزاری ہے وہ سب بھول جاؤ گے اور کبھی نگاہ حسرت سے خیال حسرت سے نظر کو پتوں میں مشغول نہ کرو گے نہ نظر کو پتوں میں مشغول کرو گے نہ بند کو ان کے خیالات میں مشتغل کرو گے جب انگور کا رس پا جاؤ گے تو دل بھی پتوں میں مشغول نہیں ہوگا اور انگور کے رس میں اور پتوں میں بے شمار فاصلے نظر آئیں گے اسی طرح جو اللہ کو پا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی لذت قرب کا مزہ پا جاتا ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی تجلی خاص اللہ ولاقت نہایت قبیم تجلی ہوتی ہے تو پھر وہ غیر اللہ کی طرف نگاہ حسرت بھی نہیں ڈالتا میں اس پر اللہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم کبھی کوئی نہ ہوگا دنیا کی طرف نگاہ حسرت نہیں کہ کاش میں نے بھی تخت سلطنت اور تاج سلطنت اور للانے کائنات کو چکھا ہوتا نہ نگاہ میں حسرت ڈالتا ہے نہ کب کو حسرت زدہ رکھتا ہے کیونکہ کیا وجہ ہے وجہ ایسی سے پوچھ لو جس ظالم نے کچھ دن انگور کے درخت کے پتوں کو کھایا ہو اور پھر اس نے انگور کا جوس پیا ہو پھر معلوم ہوگا کہ جتنے پتے کھانے والے تھے انگور کے جوس سے محروم تھے اور ہم تو انگور چوس رہے ہیں اور پتے پر چڑھے ہوئے کیڑے یہ سب کے سب کنجوس مکھی جوس ہیں تو یہ نہیں تمہیر ہے کہ مو آنے والی ہے ایسا نہ ہو کہ انگور تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جائے اب تعداد کی ذات کی ذات ہے وہ دونوں جہاں سے بڑھ کر پیارا ہے اگر گناہوں کی آلودگی کے ساتھ اس سے محروم چلے گئے اور اللہ کے قرب کا شربت لاسام ہی نہیں کیا تو میں والم کہتا ہوں کہ اتنی حسرت ہوگی جس کی اشنائے خون بھی تلافی نہیں کر سکتے خون کے آنسو بھی تلاشی نہیں کر سکتے کہ اتنے دن تک ہم نے اپنی صورت کو سنت کے مطابق کیوں نہیں بنایا جن لوگوں نے میری گزارشات سے اپنی صورت کو سنت کے مطابق بنا لیا ہے یہاں ان میں سے بہت سے لوگ موجود ہیں ان سے پوچھو کہ ان کو حسرت ہے کہ میں نے داڑھی کیوں رکھی یا یہ حسرت ہے کہ اب تک کیوں نہیں رکھی تھی تو حسرت کے زمانے کو دراز مت کرو جلد سے جلد اقدام کر لو اور دائر ہے حسرت سے ایگزٹ پر خروج کر لو اور دائر ہے میں ان ہو جاؤ اللہ زیادہ ہو جائے گا کل باقی ان شاء اللہ پورا کر لیں آپ رہیے ایسے کٹپور کر دل تو چاہیے لیکن کیا کریں ایسے ایسے مضامین ہیں اللہ کی محبت کے باقی علم تو سب مل جائیں گے کتابوں میں مدارس میں بیانات میں لیکن اللہ کی محبت کے ایسے آشتا نہ مضامین دوستوں کہیں نہ ملیں گے اور یہ, یہ سب سے اعلیٰ مضمون ہے اگر یہ ہم اس کو پا گئے اس مضمون کو تو یہ کافی سارے علم سانوی درجے کے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی درجے کا علم اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہی بنیاد ہے دوست اگر محبت ہی نہ ہو تو کسی علم میں مزہ نہیں ہے کسی عمل میں مزہ نہیں بس حضرت والا نے ہمیں سب سے اعلیٰ مضمون جو اللہ کی محبت کا ہے ساری زندگی اس کو سکھانے میں فرد کر دی اور حضرت نے ہمیشہ یہی زور دیا کہ گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنا نگاہ کا ہے بدنگاہی کا فتنا ایسا ہے جو کھٹا کھٹ خٹ اللہ سے دور کر دیتا ہے اور نہ صرف دور کرتے کرتا ہے بلکہ انسان کا پبلا ہی اللہ سے بالکل الٹ جاتا ہے تو اس لیے حضدارہ ماری زندگی یہی روتے رہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں نامہر موتوں سے موبائلوں سے اور نیٹ کے کیسے لیپ ٹاپ سے جو بھی ذریعہ نگاہ کی خرابی کا ہے کیسے کیسے ذرائع پیدا ہو گئے نگاہ خراب کرنے کی بے پردگی ہو چکی ہے اور باقی جو کفر تھی وہ اس میں کیبل نے اور موبائل نے اور نیٹ نے یہ تباہی کا آخری مرحلہ بھی انہوں جو ہے پیش کر دیا لیکن جو بچنا چاہے اس سر اللہ کا فضل و بھائی وہ بچ جاتا ہے के نیک लोग میں رہ کے بعض لوگ خراب ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ خراب ماحول میں رہ کے نیک نیک سولے میں رہتے ہیں عقل کی بات ہے جس نے عقل को مندی جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو اس طرح عدت نے فرمایا کہ وہ انگور کے پتوں پہ ضائع نہیں کرتا وہ جانتے ہیں کہ فانی اس کی بھی فانی ہیں صورت بھی پانی ہے حس بھی پانی ہے مٹی کی سب چیزیں ہیں گاڑی بنگلے دولت اور شراب و کباب سب کا سبھی مٹی ہونے والا ہے عقلمند وہ ہے جو فانی چیز کو چھوڑ کر پائیدار چیز کو پکڑ لے بس اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ باقی رہیں گے عقلمند وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دے اور پکڑے ضرورت دنیا سے فائدہ اٹھا لو تو نہیں حلال جائز نعمتیں جہاں تک اللہ دے سے فائدہ اٹھاؤ پیٹ بھی بھرو اچھا کپڑا پہن لو اچھا کھانا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو اللہ کو ناراض کر کے موت بھی آتی ہو اللہ کو ناراض کرنے میں اللہ کو راضی کرنے میں موت بھی آتی ہو اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں تو موت کو قبول کر فائدے میں رہو گے نقصان کا سود ہی فائدے کا اللہ کو راضی کرنے میں جان کی بازی لگا لوں کچھ بھی ہو جائے اللہ کو ناراض نہ کرو بس دو چاند جاتی نہیں ہے بلکہ جان اللہ تعالیٰ عطافت مانیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو اچھا انہوں نے فون کیا تھا فری صاحب کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کونگی میں کہیں مسجد ہے کوئی مسجد میں وہاں کے قالی صاحب ان کے بیٹے کے استاد میں ہیں جو سولہویں شخص کو جہاں بیان ہوا تھا ان کے گھر پہ وہاں ان کے استاد بھی تھے ان کے بیٹے تو انہوں نے ہم فرمائش کی ہے ان کے استاد نے کہ وہاں ان کی مسجد ہے اورنگی میں ہی وہاں ستائیسویں شب کو بیان کے لیے فرمائش کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ستائیسویں شخص کو وہیں کوشش کریں گے کہ شر کی نماز وہیں پڑھ تو جلدی بیان شروع کر کے جلدی آ جائیں گے لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تو دوستوں سے مشورہ کریں گے یہ اگر ممکن ہوا تو عشا وہاں پڑھ لیں گے ورنہ پھر عشا پڑھ کے یہاں سے پھر وہاں اپنی تراویح سے فارغ ہو کے پھر جائیں گے لیکن بارہ ستائیسویں شب کو انشاءاللہ شاء اللہ تھا نا وہیں پہ ان کی مسجد میں بیان ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ